جماعت جماعت اسانیہ کی ہمت کے دن قبصل عمر رتن بھائی کے دن منشی نے جماعت اس تفصیل جماعت یو بابو جماعت کی چلا محل طلحہ اولا امام اولام جی الطریفاگر سے امام نوی محلہ لکائے کی تکرار کے اتفاق جائز دے اور بخار کی محمود دے نہ حافظ مجرم مسجد وسلفی فاضنا و اقامہ چدارمس الطاریف غیر مزید تریک نہ چلانے لگا محلے ہوئی امام مقرر پائی کی تکرار جمع سرنگی رہانہ بنا جائز ہوئی جائز کے بنا فتح روایت مدو جمعے دریا بھرواتوں ایم اثر سے مکر ہوئی اودی دلیل یہ درنا آہادی چمک کے ذکر شب و بارات واحد کی قطر کن حضور فن اشا جماعت اسلانیہ جائزار ہو جماعت اسلانیہ مکرو نے باز روا تو کرن شی نبی اسلام مسجد وباد اترے محلے آ رہا تھا میں کچھ اسلحہ کچھ واپس تفوس منشی میں وہ کور تنے لاڑ حالانکہ مجموعات کی مجرم کی منت پڑی بہتر تھی اور تلاڑ اور کور امن ہوتے لو آپ کے چری دار بالف بجماعت اسانے جیسے اور سلام کور دتلے اور دلیل داد نما بسکر احمد اللہ منقول کے تبدیل ہےتک ریشی لکھپت اللہ مقام کی نہیں و القامت میں نجائز دا ہرفر وات چارا ترین بھی اور چندری ندیاسی یا امام اودام جاندے ندیاسی مکرو دے ابھیج میں سلارت ہوتے اج میں ترجرحات سلام آ ماردیہ دہر و تراچک نبی ربل دے کراہ مارواہ ر کراطر چکاہ کر گئی ترجے کرایت ترکاری باہت کے ہوگا درت پ کرا مانیجیے اور جم بہ نا اور چارو چباہ ترجیح کرا تو یو امام یو مامو پکام ارجر لوٹ سونے پاچی دے دی وہ دام ذکر سرد کہ کے کچھ ابتدائی بھی نجائز تھا دا. داد دا جواب دمت دا تک جماعت نہیں کر دیم داد دا محل نظام نہ باہر دے دا وہ ابتدا دمتما پھر بال مختلف اور محل نظا ابتداد مترد بل مختلف مانا شدید ہماری وہی پتہ باد اس نے کہا کہ یہ القطف الدانیہ بھی جماعت اسانیا آنا بھی قادر بھی او را چند تما خو حاصل جی. سر این مقدرا سہ ادغام صحیح دے دم یہ بدل دو ہم شادی کے دکر کے شوصرت تصدیق کی ماں سہدا رچدا محفوظ میں یا تجرو سدی گڑتی کر گئی وہ سلامہ